Set... Calibra, وہ تو بہت اور وہ ہمارے جو کھڑے ہیں ان پر بھی ہو سکتا ہے اور ایک تار ادھر مائر آدمی آئے تار ادھر لگانی تو کر رہے ہیں ان شاء اللہ اور انہوں نے تو بارہ پنکھے لگائے ایک تار پر آٹھ پنکھے ہمارے چھ اور سور پیل سے لگے ہوئے ہیں اسی پہ ہو جائے گا ہاں جیسے طرف کرا سارا جنا ہوگا ہاں جی سارے کی ضرورت نہیں ہے سارا ہو جائے تو شاید ہاں جی کر لیں گے उसको کو سہارا دے دیں گے اور اسی وقت جو ہے تو وہ پنکھے بھی چل رہے ہوں اور اوپر شامینہ بھی کرنا ہوا اور ہوا بھی تل آ جائے سب کو سہارا دے دیں گے اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی جمع کرنا چاہیے ایسے ایس ہو جائے پھر اس طرف کو جائے تو ایسے ایس ہو کر اور اس پر دور لگانے پڑیں گے دکانیں بھی آج میرا نام بڑا کھاتا آیا ہوا اس پر لکھا تھا خیبر میڈیکل کالج باقی پشاور بھیجنے لکھے ہوئے وہ مجھنے مسجد کے دکانداروں نے دکھا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے پانچ خانے بند کیے ہوئے ہیں تو لٹری نے اس کو کھولو میں جانے دکاندار نے میں اس کو تو پہلے کھولا تھا میں نے تو سارا تاکال تھا اس میں سارا تاکال کرنے کو یہاں آتا تھا اور سارا تاکال جو ہے تو نانے کو یہاں آتا تھا بلکہ جس دن میں نے بند کیا تو ایسا واقعہ ایک تو چوریاں ہوتی تھی دوسرا یہ ہے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں تو لڑکا آیا لڑکیا نہ آیا جی اب نماز کا وقت ہو رہا ہے نا یہ نکلا اور اس کر رہا ایک قربان شروع ہو جی مال کے دن یا قربان شروعات بند ہو مانے جانا الگ بنائیں گے اچھا دکانوں کو پہلا ٹھیک ہے دکانوں کے لیے اتنی کمائی کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ کو لیٹرین باتھ روم بنا کر دیں گے اور کرایہ جو ہے تو ماوار پچاس روپئے سے زیادہ دس روپے زیادہ اس کے بغیر زیادہ کریں تو باہر اب تک یہ کر رہے کہ بھائی یہ کر رہے باہر جو چیز ہوتی ہے چالیس روپیہ ریٹ ہوتے یونیسٹی کے اندر پچاس روپے ہوتی ہے کیوں کہ ہم تنخواہ دیتے ہم وہ کرایہ دیتے ہیں ہم کہا، آجان کہا، آجان کہا، آجان کہا، اللہ وہ باہر کون جائے گا پھر خریدنے کے لیے چلاؤ نمدو سلی اللہ علیہ ال کسی زمان میں بات یاد آ گئی اسی کو کہہ دیں آپ آج حضرت عثمان و دلہ تنگ کیسے صاحب آج اسمان اللہ بڑے ہیں کہ وہ بگستی کے دل میں بڑے ہیں عثمان ضلع عمر میں سب سے بڑے تھے پورے فاروق ضلع سے بڑے تھے دو بکر کے ضلع سے بڑے تھے اور اللہ پاک میں بڑی طویل عمر انہیں دی ہے کتنی چھیاسی سال کی منوفات ہوئی چھیاسی سال کی منوفات ہوئی باقی سب کی ترسٹ ترسٹھ سال پہلے دونوں خطہ خطف پاک کی ضلع میں کتنی ہوئی ہے ان کی وفات چھ ترہ سال سے بھی کم نہیں ہوئی تینتیس سال جو ہے تو وہ ان کی عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت اس کے بعد کتنے ہو گئے ہیں یہ ستائیس سال ہو جی تینتیس جما کتنا ہو گیا <gibit> oui. <Peace>. اور کئی دفعہ پہلے بیان کیا ہے کہ اس کی کیا کہتے ہیں جمانہ خصوصیات ان کے حالت میں سے زیادہ ہیں اور چونس گھنٹوں کو پساری وہ شرا میں بڑھنا پڑا ہے اس طرح جنگ جنگل اور سفیر میں لڑنا پڑے نا جنگ سفیر میں, میں اکیلے پانچ سو آدمی نے کیا تو گئے پھر پانچ نامی گرامی پہلوانوں کو چار چار قتلے پھر انہوں نے کہا کہ آپ بات وہ نہ مزید نہ پڑا ابھی ابھی مادیا خود میرے مقابلے میں آ گئے ہیں امر بناس ادلاد نے گھا کے بڑا چھمو کا ہے چار آدمی سے لڑا ہوا ہے تھکا ہوا ہے مجھے بار مروانا چاہتے آگے جاتا ہے چند آتا ہے عمر سب سے زیادہ تھی اور اس دور میں اتنے ماندار آدمی تھے کہبو کے ان کا چندہ ایک چھو لشکر کا ہے تین ہزار تین سو تینتیس آدمیوں کا خرچہ اسلحہ سارا نی اور بیوما مسلمانوں پر پانی کی تنگی تھی تو میٹھے پانی کا کنواں کے پاس تھا وہ انہوں نے خرید کر وقف کیا ہے ایک دفعہ میں نے مدینہ مسجد میں نماز پڑھائی جو میں نوجوان لڑکا ملا اس نے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس نے کہا یہاں بھی اتنے کہاں سے آ گیا اور یہ ابو بیدہ بن گیا دیکھیں کتنے بڑے آدمی گزرے تھے مجھے اندازہ ہوا کہ شیوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا ہوا ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیا تکلیف ہو گئی ہے کہ اس مسئلے میں آپ الجھ رہے ہیں جی؟ دین تو نماز روزہ حجزک اخلاص اخلاق یہ دین دینا پھر تاریخی واقعہ میں آپ کے الجھ رہے ہیں میں نے کہا کہ برفدار اس دوسرا سازی میں نے کہا کہ اس کو کسی شیا نے پکڑا ہے اور اس اس کو جیسے کی کتھی ذہن نہیں کر رہا ہے درباشن اس کی کر رہا ہے اور میں دوسرا مجھے یہ کل میں بات بار کوئی لڑکی ہے رشتہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ شاید من اسمارٹ برسروزگار آدمی اس نے کہا آپ کی ساری بات ٹھیک ہے جو آپ نے کہی یہی بات تو خدا آپ کو کیا تکلیف ہے تو تفبار اللہ کی جو بازی جانی قربانی تھیں وہ میں نے یاد کی اس کے سامنے پھر وہ میں نے شادی سا کو کہا میں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر تین کی بات نہیں ہوتی ہے ایک کتاب میری اس کو دے دیں ایک کتاب ہے میرے پاس اس کو یہ پڑھ لے پڑھ کر مطمئن نہ ہوا تو پھر آپ اس سے فارغ ہو جائیں کیوں کیونکہ جو دربار اللہ اس میں بدبت ہوں گے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں انہیں جاننا ہے کھڑے نہ پڑھنا آپ کو آدمی دریا میں سیلاب میں آپ اسے پیچھے کان سے پکڑ کر کان سے پکڑ کر کھینچیں گے آپ کا نظر وہ یہ تو ڈوب رہا ہے اگر میں کو نہیں چھوڑ دو تو میں بھی ڈوبتا ہوں فی الحال جی کیا کرتے ڈوبے یہ تو بھائی سلسلے بعد صلاب آتے ہیں اس لیے کہ ہماری اب جہاں دل اٹکا ہے وہاں ہمارا رشتہ کرائے گا مرتبہ اس دن تین آخری سال کے طلبا جو آگے سے بلڈے کے لیے ان کے بولنے سے پہلے میں نے اس بات کو کہا نا کہ آخری سال میں طلبا کسی کیوں میرے پاس آیا کر ایک دفعہ ایک سال کرایا ہوا اس کی نہیں ہوئی منگنی جہاں پر اس کے چاہتی تو آگے مجھے دھمکی دینے کے لیے کہا کہ میں خودکشی کر کروں گا میں نے کہا معاشرہ بڑے شوق سے کرے کیا بڑے شوق سے کرے ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی کہ ہمیں کیا تکلیف ہے معاشرے کو کیا تکلیف ہے ملک کی آبادی سے آدمی کم ہو جائے گا وہ خاندانی منصوبہ بندی والے کہتے ہیں کہ وسائل کم ہو رہے ہیں اور آدمی زیادہ ہو رہے ہیں تو کہاں سے کھائیں گے کہاں سے علاج ہوگا کہاں سے سکول ہوگا اس کا پورا پر گنڈا کرتے ہیں جیسے ہم کم ہیں ای کم ہو قلم بہت کھلانے کے لیے ان کی امیگریشن کرنا پڑتی ہے پھر, پھر سارے یورپ کو ہی رہ لیں گے پھر کیا ہوگا خیر <laughs> آخر میں نے کہا کہ اب اس کو کچھ اکل بھی اس کو دینی چاہیے میں نے کہا بارہ لاکھ بڑے والے تھے جس نے آپ کو پڑھایا اس اور یہاں تک پہنچایا جنہوں نے کہا باسرہ رہا سہارا بننے والے تھے بس وہ جائیں گے تو پھر اس کی عقل جگہ پر خیر میں نے کہا کہ اب یہ جو آدمی کھڈے میں گر رہا ہو سمجھا کر کھینچنے کی کوشش کرے گا آدمی جب اس کو اندازہ ہوگی okay, تو گر رہا ہے مجھے بھی ساتھ کھینچ رہا ہے تو کہہ ہے جائے بھی. میں تو کمرے سے بچوں نا آسمان ضلع جسے خلیفہ بنائی گیا تقریر کرنے کے لیے بیٹھے تقریر نہ کر سکے تو نے کہا لوگ ہمارے تو خاندان تقریر کرنے والا ہے ہی نہیں ہے ان کا خاندان جو قبائل ہے عربوں کے نا تو اس در قبیلے کی خصوصیات ہوا کرتی تھی تو بکر صدیق کا جو قبیلہ تھا بنی تیم بنی تیم یہ قتل کے مقدموں کا فیصلہ یہ کیا کرتے تھے ان کی عمارت اس میں اور عمر فاروق عدل کے جو خاندان ہے بنی عدی بنی عدی کو یہ سفارشان دیا کرتے تھے یہ بہت باہر سے بات کر کے کرنے کے باہر سے. اور تقریر کرنے کے مائر تھے اور عثمان ادیل اعظم کا خاندان بہت مالدار کا یہ کیا کرتے تھے چاہے خرچ ہزار کی بیماری بیان نہ کر سکے پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن ممبر پر آ کر بیٹھتے تھے اور ممبر پر بیٹھ کر بازاروں کے نرخ معاشرے کے حالات اور چاروں طرف کی خبریں لوگوں سے سنتے تھے تو وہ ان کی امیلس ہوتی تھی عمومی جس میں کہ ہر ایک آدمی جو اعتراض کرنا چاہے جو تنقید کرنا چاہے جو مشورہ دینا چاہے جو آداب بتانا چاہے وہ بتا سکتے نولا صاحب سوچے گا کہ ہم آئے تھے دن کی بات سننے کے لیے اس سے جو باتیں شروع کر دی پنکھوں کی پنکھوں کی خبریں شروع کر کرتی دراصل فیض ہے وہ فیض کلام کو اور کلام کے معنی کو نہیں کہا جاتا وہ انورے کل بھی کو کہا جاتا ہے جس آدمی کو مجدس میں کے بعد اس نے وہ شاہ نور جو کہ مجلس پراتی ہے من جانے ملا اس کا جس نے اثر اٹھایا تو فیض اس کو ہوا ہے باقی کوئی الفاظ سی کر گیا کوئی معنی سی کر گیا فیض اس کو ہوا جسے قلب میں نور آ کر قرار پکڑا کہتے ہیں بیان سننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کانوں کو لگانا ذہن کو حاضر کرنا اور دل کو حاضر کرنا اب آج ڈاکٹر سے پڑے گا کون سی آئے تھے جی ہاں ہاں تین باتیں ہیں من کار وہ کل بند پہلی بات کلکارن کل بند اور الکسما اور اس نے لگائے کان نحن. وہ شہید وہ ہوا تین کیا باتیں جان ہوئی ہیں جی؟ شاہ صاحب نے کیا لکھا جی اچھا اس کا قلب بنا ہوا ہو قلب اس کا اور زندہ تو بیٹھتے ہی فیض شروع ہو جاتا ہے قلب اس کا بنا ہوا ہے اس کا جو ہے تو ریسپٹر اس کا ٹھیک ہے اور بیٹری کی چارجنگ جو ہے سارے کنیکشن ٹھیک ہو گئے بس فوراً چارجنگ ٹھیک ہو جاتی تو یہ من کہاں رہے وہ کل بنے آگے جی ہاں یا اگر کوئی بات سن نہیں ہے تو پھر اس کو فیض حاصل کرنے کے اس کے دو اور راستے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کان لگا کر سنے گا یعنی کہ بیٹھے یا, بیٹھے ہو یہاں پر ہو اور پھر رہا ہو گھر میں کھانے میں پھر رہا جی. کیا آج کی خیریت اور پکڑے لے پا رہا توڑ کر کھائیں تو کھائیں گے اس منہ میں پانی آ رہا ہے جان بہت دکھانے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے تو, آ... تو اس کے کان کیا سنیں گے کال کا سب آنا ہوا ہے اس سے نہ درے کان کان اسے نہ درے ہاں جی؟ اور شہید جو ہے تو شہید کا کیا مانا ہوا جی آ, حاضر ہاضر اور دل سے حاضر اور دل سے وہ اوپر... کان لگا کر سنیں اور کان لگا کر سننا رہا ہے لیکن اس کے بعد دلچسپ حاضر ہی نہیں بیٹھے وہ یہاں ہے ملازم خبر بیٹھے وہ یہاں ہے جی نے کہیں اور چلے ہوئے ایک بار خدا رہا تھا سر میں جس کا ذکر شروع ہوتا تھا تو وہ جو روتا تھا اس کی جانکیں بڑھتی تھے سارے لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے تو میں کہتا ہے کہ اس کو کیا پتہ ہے کہ ہی کہ وہ ذکر کو تالک بالا کو نہیں رو رہا جی وہ گو کی بوری بلاک پر رو رہا جو اس بیٹھی ہے تو ذکر زر میں لگا رہا ہے کہ پتی کون سی ضرب ہوگی جس پر مجھے وہ بلاک مل جائے گی اللہ تو <uz�avinails> اس کو رو ہیں تالک بالا کو خاک رو ہیں پہلے زمانے میں راج گڑھ میں مغرب کی نماز کے بعد ختم سورہ سوجہ یاسی نکال اور جو لوگوں کو قرآن پر نہیں جاتا تھا ان سے کہا تھا کہ آپ ذکر ہے مشروط سے اور اس کے بعد پھر اجتماعی دعا ہوتی تو وہ دعا کرایا کرتے تھے میاں جی عبداللہ میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مولان ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ساتھی تھے جو نواسیوں کے ڈاکو میں سے پکڑے تھے نم. اور پیسے اللہ کے تذک والے بنے تھے کہ رائون کی زمین جیسا دے نا یہ ان کی وقف کرتا ہے اور ساری عمر ان پڑھ کے ان شروع ہو جائے پڑھ نہ سکے تو باقی کیا پڑھ ہوگا لیکن ایسے زاکر شاگر صاحب دعا تھے مستجاب سجاب و دبات تھے دعاؤں کے سکولوں کے مغرب کی دعاؤں سے کراتے تھے مغرب کی دعا کرتے تھے بڑے روتے تھے لوگ اس کو تو بھائی راج صاحب کہا کرتے تھے کہ میاں جی عبداللہ بڑے خوش بڑے خوش ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے تو دعا میں رو ہوئے ہیں <laughs> تو اردو سے بولتے کہ ہیں کہ دعا میں رو ہوئے ہیں وہ خاک اللہ کو روے گئے ہیں وہ سب بسلوں کو روے ہیں تو وہ اپنی بھینس کو رو گئے کوئی زمین کے مقدمے کو رو گئے کوئی کس کو روئے بلکہ چلے اس چیز دیکھ رہا ہے کہ لوگوں نے کھایا کہ دعائیں الگ دعائیں قبول ہوتی ہیں بنی شہری کے پیغمنوں کی طرح الگ ہے راستے میں تو ہو سکتا ہے بہنس کی دعا وہاں قبول ہو جائے کہ خاک اللہ کو روبے ہیں یہ تو روبے اپنے بسلوں کو <laughs> اپنے بسلوں کو رو رہے ہیں جو. خاک اللہ کو رو رہے ہیں تو کسی کو دیکھا بڑا سا ایسا رو رہا ہے جیسے کہ بارش برستی ہے لڑکے جی. کو کیا پتا ہے کہ اللہ کہ اللہ کو بھالا کو ہی رو ہیں یہ تو رو گئے بلاک گوگی بوری کو ہے وہ کب ملے گی <laughs> تو بہت اللہ تو عرض کیا بات تھی جی اللہ, سبحان اللہ اور عثمان اللہ اللہ عبل نے حکومت کی تنخواہ بھی دیلہ نے تنخواہ لے کر آخر باغ بیچ کر واپس کی ہے. کیونکہ پہلا خلیفہ کا تنخواہ دے دیتا تو مختلف جمواریوں کی خدمت کی تنخواہ کا جو مسئلہ تھا وہی باز نہ ہوتا تھا لیے لیکن پھر لی میں باغ بیچ کر واپس کر دیے عمر فاروق اللہ نے تنخواہ لیے ہے اوسط آدمی ہے درمیان درجے کے آدمی کی اور جس وقت کی ہوا ہے کات ہوا ہے مجنبرولہ ان کے دور میں اس میں انہوں نے لوگوں نے زیتون سے روٹی کھائی ہے پھر سارن وغیرہ باقی چیزیں نہیں استعمال کی جب تک عام آدمی کو صورت والی چیز نہیں ملے گی میں بھی نہیں استعمال کروں گا دوبارہ کہتے اس دنوں میں ان کا سفید رنگ کالا ہوا ہے پیس پیس زیتون کے اثر سے میں کہا سکو بھر برداشت کرتے ہیں اس کے جو بصر مقدمے کی چابی لینے کے لیے گئے ہیں نا یہ عالمی کارنامہ ہے یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ساری دنیا کے آگے سرنگ ہو رہی تھی چابیاں لیتے ہوئے تو اس بات گئے ہیں تو سب جب دہلوں کی خواہش ہمارے پاس کھانا کھائے ہمارے پاس کھانا کھانا میں تو اب وہ بی کے پاس کھاؤں گا اشور مشورہ شادی ہیں اور کے بعد کھانے کے لیے اب گئے بیٹھے تم نے اپنے خدمت والے آدمی سے کہا کہ خیمے کے کونے سے تھیلا نکال کر لاؤ تھیلا نکال کر لایا تو اس میں روٹی کے خوش ٹکڑے تھے ہی اربوں کا طریقہ روٹی پکا لیتے ہیں خوش خشک ہو جاتی ہے تو کافی عرصہ چلتی ہے افغانستان میں بھی طریقہ ٹکڑے لائے گئے بڑے سخت تھے پانی میں ڈالا گیا پانی میں ڈالا کھونے کا میرا نیند روش کر پایا خود کھا رہے تھے کہ وہ مہا جس کا کمانڈر ان تھا وہ بن جراح رضی اللہ عنہ جس میں کہ سارا یورپ سارا مغرب اپنے قبلہ کی چابیاں ہاں جی بیوی کا دوپٹا نہیں قبلہ کی چابیاں دینے کے لیے آ رہے تھے جی ما خالصہ کہ جب حالات آ تو بہت اللہ شریف کی طرح سب کا کافر بڑھے گا جب ہمیں سے کوئی بھی نہیں رہے گا بلکہ کافت نے اسسمنٹ کی امریکہ نے تو اس کے اسمنٹ میں یہ بات ہے کہ میں عسکری قوت سے ان کے, ان کے کسی علاقے میں بھی مکمل طور پر آگے نہیں بڑھ سکتا عراق کو رون چکا ہوتا ہوں افغانستان کو رون چکا ہوتا تو چابیاں دے رہے تھے اتنے بڑے محال کا کمانڈر چیف اور اس کے فخر کا یہ حال ہے مسلمانہ کی میری کردان در شہن شاہی فقیری کردان دا مکھام سفری جائے عقیدے ٹھیک دی عقیدے ہی دی دینے صاحبہ حکومت کے عقیدے نے گوری خدا سکا ظلم انصاف گوری اردا مسلمان کی میری کردان در شہن شاہی فقیری کردان دا گوری سر Hmm. یہ دیکھتے انڈیا دیکھ والا تو سپاہے صابہ والا جیت گیا نا ابرقیوں تو میں گیا تھا کاگ میں وہاں پر بیان کیا میں ساتھی سے میں نے کہا کہ تمہارے یہاں وہ جیت گیا اس نے کہا کیا جیت گیا اس نے کہا جس رائے ایسے ہی رہ گیا نا ہم اسے کوئی نہیں کہتے ہماری گلیاں نالیاں پکی کرے ہمائیں بات ڈار کر دے ہمارے مسئلہ حل کر دے ہم اس کوئی نہیں چاہتے جس حال میں ہم نے اس کو اندر کیا نا ایسے ہی رہ گیا تو ہم کہیں گے بس ٹھیک ہو گیا جی نے کہا سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا بتائیں اس حال پر نہیں رہتے پھر نہیں میں یہ اصل بات تو ہے سبحان اللہ عثمان غریبہ جیلا ہم نے اپنی خلافت کی تنخواہ نہیں لی ہے اور طبیعت تھی نرم کفاروں کی کفار کی سالش اندر گھس گئی تھی کفار کی سالشیں گھس گئی تھیں سب سے پہلے پہلی سارش دنیا اسلام میں گھسی خارجی سازش ہے یہ عبداللہ بن سباج یہودی کی سازش ہے یہ مسلمان ہوا ہے انہیں فاروق عداللہ کے دور میں اور پھر اس نے کام شروع کیا ہے شورا پر فاروق اللہ شورہ پر کام شروع کیا ہے جو مشورے ہوتے تھے اور مشوروں میں اختلاف آتا تھا تو دیکھتا تھا کس کے کس میں نے مشورے میں اختلاف کیا ہے اس کو پھر لے بیٹھتا تھا کہ دیکھو آپ کی اتنے اہم بات کی آپ کی بات خلیفہ نے مانی ہی نہیں ہے اور یہ تو آپ اتنے ہم آدمی ہیں آپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں وہ تو, تو بنے ہوئے صاحب کرام تھے بنے ہوئے لوگ تھے یہ مشورہ شورہ کے مشورے میں تو اپنے موقف کو اتنے جوش کے ساتھ اور دلال کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی گرم پکڑنے کو تیار ہوتے ہیں اہل شورا اسلامی شرا جو ہوتی ہے اور جس وقت ساری بات اور بات ہو کر ہم جو فیصلہ کر دیتا ہے پھر سارے اس کے لیے ایسے ایک مٹھی ہو جاتے ہیں کسی کا سلاپ ہی نہیں سال اگر تو بنی ہوئے لوگ تھے اس سے چند ایک اہر شرا سے جو باتیں کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ آدمی تو مسلمان ہوئے لیکن احسالسی ہے تو نے کہا نے یہ آدمی سالسی ہے ساتھ یہ کیا نے کہا, کہا مدینہ بدر کر دو تاکہ ہاں ساتھ نہ پھیلے مدینہ بدر کیا گیا یہ ملک شام میں گیا ملک شام میں سے امیر ماوری شورا میں کام شروع کیا ان کے جو ہے تو لوگوں نے رپورٹ کی کہ یہ آدمی تو سال کی ہے انہوں نے کہا شام بدر کر دو شام بدر کیا یہ جب چلا گیا مصر میں سے جا کر تیسرا مرکز مصر میں اس اصلاح میں عمر فاروق کا وصال ہو گیا اکابر صحابہ وہ جو زوف عمر کے ان کو عثمان عبد اللہ نے گودریوں سے ریٹائر کیا اور نو عمر لڑکے ان کی جگہ پر بھیجے اس کی دو وجوہات تھیں ایک اکابر صحابہ کا زوف اور بڑھاپا دوسرا نئے لوگوں کا ان کے تکوا پر نہ چل سکنا جس تکوا پر نہیں چل سکتے تھے ان کے خلاف ہٹالے شروع کر دیتے ہیں ان کا پھر یہ جس جس جس طرح کے یہ لوگ ہیں اس طرح کے اندر گور کر دے دیں گے دار ہزار سے بھائی گور کر دیں ہمارے دردی ہوتا تھا نا اس نے کپڑے خراب کیے کپڑے سیے نہیں میں اس کے پاس گیا گا کہ آج کپڑے تم نے دینے تھے اور اس کے کپڑے نہیں دیے اس کو آدمی گھسائے تو نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے اس نے کہا دیکھیں ہمارے گاؤں میں کیسے کہ انگریزوں نے نر جس کے ساتھ ہے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور ٹراکٹر جو ہے ہمارے ساتھ لگائے گورنر ہاں جی کمشنر ہاں جی نر درگان تکڑی تھی اور ٹراکٹر منہ تکڑی ٹیلر ماسٹر اسکول ماسٹر بھی ہلٹا اس لیے تمہارے کپڑے بھی کل آئے گی اپنی جان چھڑا کے لیے اس کو جائے تو خیر گورنر کی بات آئی گورنر کا جو ہے تو اس میں نومر جب آ گئے تو باقی اب لوگوں کے جو نومر لڑکے تھے ان کو اس نے ہاتھ لیا میں لیا عبداللہ دن صبح نے جس طرح اس سے آگے نہ کم جتنے گورنر نکلے آگے گورنر کریں اس کو گورنر بنا لیا اس نے اور تو اس سے کچھ کم نہ تو اس طرح سے پھر منظم, منظم کیا ہے پر منظم کرنے کے بعد خارجیوں کے تو اس کے افمان عدلہ کے خلاف ہنگامے کرائے ہیں انہیں خارجیوں نے جو ہے تو امیر رضی اللہ عدل کو پانچ سال لڑائے رکھا ہے اور وہ خارجی جو تھے تو یہ تھے ان کو قرآن کہتے تھے قرآن قرآن پاک کے بہت تلاوت کرنے والے اور قرآن پاک کی تفسیر کے بہت مہر اور توحید میں اتنے آگے بڑے ہوئے کہ آخر کیا آخر میں جس وقت علی الدولہ نے صلح کی ہے نا میری والد اللہ نے صلاح تو اس وقت قرآن کی تفسیر کو یہ بھی نہیں سمجھتا ہے علت علی بھی نہیں سمجھتا اس کو ہم سمجھتے میں شیخ القران جی بھی رکھتا کیسے صاحبہ شیخ القران آخر کے دا یہ توحید کے تمہارا مختلف میں ایک دفعہ یہ شفیق الحمان کے در سے بیٹھا ہوئے تھے احمد آباد کا شفیق الرحمان نہیں شاہ کیا احمد آباد کے شفیق الرحمان شاہ توحید والا علم اللہ خان والا جو اس کے در سے بیٹھا ہوا میں دل گاؤں میں درد ہے تو گاؤں میں درد دیں گے وہاں پر بیٹھیں گے پہلی صبح اس کی آیت پڑ رہا ہے یہ جو انتیس پارے کی صورت ہے پہلی پورے ملک ہے دوسری پورے کلم ہے اور تیسری الحاقہ الحاقہ کیا ہے ڈاکٹر کا تانا مل وسیم ہاں جی یہ کیسی آیت آ, اس کو اس سے پہلے ہی پڑھو نا پھر اس کو پڑھا تو ترجمہ کرو مکتانا من الحسیم یہ تین آئے ہیں ترجمہ کر سکتے ہو اس کا یہ تو مشکل ہے کافی یہ اچھا اگر یہ پیغمبر صلی اللہ سر ہم پر جھوٹ بولے ہاں تو ہم پکنے اس کو دائیں ہاتھ سے اور اس کی دگے جان کاٹ ڈالیں ہاں جی تو شاید یہ جوش میں آیا نا اس کیا حیثیت ہے کسی کیا جی کہ اگر رضور ایسا کرے تو ان کا یہ حال کر دیا جائے گا ہاں توش تھا نا خیر عرسے در... کچھ عرصے کے بعد میں آیا والد برانا صاحب اس کو بیارکر... کر رہے تھے تو بیان کرنے کے استعمال اصل الگ ہے نا کہ مطلب لور تھا جی؟ اور شارت جو ہوتی ہے نا تو وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ تمہیں میں سری میں کروں گی ڈانٹ ڈپٹ اور تجھے میں ڈراؤں گی تو خبر نہ ہونا سر میں تجھے نہیں گھروں گی میں وہ اپنی بہو کو کہہ رہی ہوں گی ہاں جی اہرو بیا مارے تھا جی پوری براض کو کہتے ہیں دراز صاحب ہوتے ہیں تو پہلے نے کہا کہ انگور طور نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے, اتنے حق پر ہیں ایسی حق پرست شخصیت ہاں جی ایسی حق کی المبردار شخصیت ہاں جی یہ تو محال ہے کہ وہ اللہ پر کوئی کیا جی جھوٹ باندھے جھوٹ باندھے وہ فرض مالک ایسے بات ہوئی ہوتی تو آپ کے سامنے اندر کہیں اثر کر دیتے یہ تو بات ایسے ہے ہی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سٹینڈ لے رہا ہے ان پر تیغمت تمہیں رقص دے تم رکھ پرست ہے ساسدہ حال کرو اور دوسرا اللہ پاک یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ یہ طوفان باندھنا اور جھوٹ باندھنا کس درج ہے یہ تو اتنا سخت جرم ہے کہ یہ اگر خدا نا خاص بفر معلوم نہیں ہو سکتا لیکن ان سے ہو جائے تو ان کو میں معاف نہیں کرا تمہارے پر کیا ایسی او ہو ہم نے کہا تو وہ بیان کرنے کے طریقے ہیں تو بیان کرنا جو ہے کوئی اتنی آسان بات تو نہیں ہے ہر ایک آدمی اس کو بیان کر دے ایک دفعہ میں درخت دے رہا ہوں در سے قرآن دے رہا ہے میں آدمی ہوں درخت در سے قرآن ہمارا ہوتا ہے وہ درخت میں نے مکمل کیا اس میں آئی بات کہ وہ کوئی اس کی تشریح میں بات آ رہی تھی کہ حضرت کون سے صاحبی ہیں جی سلیم سر حضربا کی رضی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ صدر نے فرمایا کہ میرے سامنے میں بیٹھا کرو پیچھے <تصح> بیٹھا کرو کیوں جب سامنے بیٹھتے ہو تو مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں تو اس کی تشریح ہم نے آپ جب حضرت تشریح کے طور پر میں نے کہا کہ یہ اصل میں حضرت بادشاہ علاقہ میں بس شفقت کی وجہ سے کیونکہ جب, جب شیخ کے دل میں مرید کے بارے میں بوجھ آ جائے خدرت آ جائے تو اس کے فیض میں کمی آ جاتی ہے بلکہ اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس بات شفقت کی وجہ سے کہاں کے مجلس میں آتے ہیں حضول فیض کے لیے اور ان کے آتے ہوئے مجھے خزا کا دردناک شہید ہونا چاہے تو یاد آ جاتا ہے تو کریم اعلان حیران سن رہا ہے سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے پیغمبر جذبات کا بھوکے نا سماجی جذبات کا بک نا سما میں خاصا تھا پیغمبر جذبات مکھ کھینچ رہا بے قابو کی گی نا ڈیڑھ تو روا دو سنی اگر شخصیت جذبات یہی تو باریکی ہوتی ہے یہ جی؟ تو باریکی ہوتی ہے جہاں کھلاڑی ناڑی کا پتا چلتا ہے یہاں جی؟ کھلاڑی ناڑی کا پتا چلتا ہے میرے پیسے گاقی کا میری دیکھنے کے لیے گیا نا تو اس میں ایک آدمی گیند کو آگے بڑھا رہا ہے اور دوسروں کو آگے سے روک رہا تو میں نے دیکھا کہ کھلاڑی کون سے ہے ناڑی کون سے ہے تو وہ اپنے روکنے کی فکر میں لگے ہے اور یہ اس کو کر رہا ہے اس کو ذرا بے فکر کر رہا ہے کیوں ذرا بے فکر ہو سے اس کو گیند کیسے اچالا اور اسے اپنے دوسرے ساتھی کو اس کے آگے کے سر سے پھینک دیا تو میں کھلاڑی ہوں تھا ناڑی یہ تھا کہ رکاؤ میں گیا تھا پتہ ہو اتنا رکاؤ نہ بھی آ جاؤ چانس تھے پور تک ہوا اور اس کو میں کروں گا تو کھلاڑی ہے ناڑی تو ہر ایک کر لیتا ہے لیکن جس اناڑی آدمی اس نے آپ کے عقیدے کو ایسی جگہ پر ایسا نقصان پہنچا دے گا عقیدے کو اور آپ کو دل میں ڈال کر رخص کر دے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا نہ اس بےچارے کو پتا اناڑی ہونی کو اس نے اس کو پتا ہے نا آپ کو مقام آپ کے سامنے میں یہاں مفتیوں سے فارغ و تاثیر اللہ سے پوچھتا ہوں ترجمہ نہیں کر سکتے اور یہ کرتا ہے اس انپڑھ آدمی کو درس قرآن کی اجازت دی ہے اس وجہ سے اور اس کے جو لوگ مہارت ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے بزرگوں کی برکت سے اس سے خطا نہیں ہوگی اور یہ تمہارے جو فارغ متاثر مولوی آئے ہوتے ہیں کہ جو اٹھ پٹان یہ کرتے ہیں جو سنارجی پنے گن کا مظاہرہ بات کیا کہہ رہے تھے جی؟ وہ بات خارجیوں کی آئی نا خارجیوں کی بات یہاں تک پہنچ گئی وہ تفصیلی نقطے میں بیان کیا ایک ایک تو وہ لکھانا میں لوگ وکیل والا نا؟ نا؟ اور ایک یہ جو دوسرا تھا یہ بہت رضی اللہ کا محن اللہ یہ ڈاکٹر صاحب میرا تجربہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ بیسیکلی میں ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا دماغی علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور جتنےوں کا میں نے کیا ان کو فائدہ ہوا ہے کسان میں نے کریں جس سے ما ٹریٹمنٹ کر دے وہ دوائی دے دیں سر ایک میڈیکل اسپیشلسٹ آیا میرے پاس اس سے اپنے علاج دھیان کیے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو تھوڑا سا میں نے اور آپ یہ دوائی استعمال کریں اگر میں کسی کو نہیں لی لیتا علاج بھاجا تو میں نہیں کرتا لیکن آپ چونکہ کی سلسلے میں بیس سی ایم وہ آپ کے بارے میں کل پر بات بھارت ہوگی اس سے میں نے کہہ دیا آپ کو ہمارا ورنہ تولم ہے اتنا علاج کرنے والا سمجھ اتنا تجربہ ہے تو, کہ سے سے تو کی کی اس نے کافی عرصے کے بعد سے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب شیزا دیجیے کہ اس دوائی کو اگر میں تین دن چھوڑتا ہوں تو میرے ذہن میں غصہ اور جوش اور وہ چیزیں تاری ہو جاتی ہیں ایسے میں ہاتھ سے نکلا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب تاورے ہاتھ سے نکلا کرتے ہیں تو اس لیے پہلے دور میں جب آدمی اپنی اصلاح کے لیے مشاعر کے پاس جاتے تھے پھر ان کے پاس سب سے دراز گزارنے کے بعد پھر جب وہ اجازت دیتے تھے ان کا کام کرنے کی تب کیا کرتے تھے جی اور سے بھی جو ہے مشاہر موقع و موقع ان کے آلات وغیرہ کے بارے میں پوچھ پوچھ کرتے رہتے تھے ان کے حالات پوچھ پوچھ کر معلومات کرتے رہتے تھے کیا ان کا ہاتھ دھوش چل رہا ہے یا دش نہیں چل رہا رحمتہ اللہ علیہ نے آخری عمر میں اپنے خلفاء کی فہرست کو اپنی نظر نظرثانی کرا کے اور آخری فہرست چاہے تھی اس کے بعد میں کہا کہ باقی حضرات جو ان کے حالات میرے سامنے نہیں آئے ہیں اس ان کے بارے میں کوئی اب ضمانت نہیں لے سکتا سبحان اللہ تو اس لیے Uh, عمومی دین کا کام عمومی فائدہ تو ہر کوئی دین کی بات کرے جو اس نے کتاب میں خزائے نماز پڑھے فضا فکر پڑے اچھی باتیں پڑھی آخر کی باتیں پڑھی ہر کوئی بیان کرے یہ خواہش کو کہتے ہیں فائدہ عام اور فائدہ احتام تو شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے فائدہ احتام کے لیے تو مجھے تھوڑا عرصہ جو گزارا میں نے اس سے مجھے پتہ چلا کہ فائدہ کام کے لیے تو فارغ و تحصیل اور ماں کو کاٹ سانٹ کی کافی ضرورت ہوتی ہے ہمارا ایک وفادار اس کو داخل کیا وہاں تھا رائےمنڈ سے وہ فارغ و تحصیل ہوا اور وہاں سے دو سو طلبا کے دورہ حدیث میں پہلی ایسی حاصل کی سال لگا رہا تھا تو یہاں آیا اس میں اور اسی میں اس کی تشکیل تھی مجھے سے پیغام بھیجا میں یہاں پر آیا ملنے کے لیے آؤں میں ملنے کے لیے گیا اتفاق کی بات مغرب کا بیان میرا رکھا ہوا تھا گاڑی کے کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ ہم نہ پہنچ سکے اسی میں بہتری سی چلے گیا ہم اس نے بیان کیا ماشاء بہت جوش و خروش اس کا بیان ہو رہا تھا ایسے ایسے اس نے بات کی کہ خلافت خلافت کیسے کہتے ہیں خلافت کوئی ظاہری حکومت کو تو نہیں کہتے ہیں خلافت تو دلوں کی حکومت کو کہتے ہیں وہ آدمی کے دلوں پر آدمی چھایا ہوتا ہے کیا یہ بیان ختم ہوا اور کافی ساری باتیں اس سے معاشرت بہت اچھا بیان کی. میں ایک بخود ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ خلافت دلوں کی حکومت کو نہیں کہا کرتے عثمان رضی اللہ رنوں خلیفہ تھے ان کو لڑکوں نے مسجد نبی کے نمبر سے کھینچا اور نیچے گرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس کو لیا اور اپنی رات برسہ کر کے توڑا اور اتنے زور سے گرایا تھا کہ ان کی عمر بھی پچاسی سال تھی وہ مسجد کو نہیں آ سکے مالک تو خلافت راستہ جو ہوتی ہے وہ طریقہ انتخاب علام من حاجر نبوہ اور خلیفہ کا نفاذ شریعت یہ دو کے روپیہ باقی, باقی کتائیز کرے نہ کرے وہ خلیفہ راشد ہے جو نہیں کر رہا وہ تباہ ہو رہا اللہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آخر میں ایسے حالات ہوئے ہیں کہ ان کی حکومت صرف کوفہ پر باقی رہی ہے ایک صوبے پر باقی رہی ہے باقی سارے صوبے امیر رضی اللہ عنہ نے لے لیے تھے پانچ سال مکمل جنگ رہی ہے لیکن خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور ملک سارے نیک بادشاہ امیر بھابی رضی اللہ تر خلیفہ راشد نہیں ہے یہ سپاہی صاحبہ والے ان کو چوتھے نمبر پر لانا چاہتے ہیں تو میں جو بھی جب بھی آتے ہیں سپاہی صاحبہ والے میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے تو چوتھے نمبر سے اضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ ہٹائیں اور جب بھی کوئی تقریب کیا کریں تو تقریب آپ جائے صحابہ کے نام پر کیا کریں یا خلفائے راشدین کے نام پر کیا کریں ہاں جی اس میں سب کا تذکری امیر بھائی بہت بڑی شخصیت الرجا کو بلند پر سب سبھی تذکرہ کیا کریں جی؟ جو ترتیب میں عدب ترخی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا اٹھا ہوں ان دنوں میں یہ ترتیب شیوں کے فالسوں کا تذکرہ آ گیا تھا اور یہ غالی کیا کہ کفر کا فتویٰ اسی دور میں ہوا ہے جو حادثے بڑے ہوئے ہیں تو اور اس میں جو ہے حضرت در صاحب رحمتہ اللہ علیہ جب امیر باویہ عظ نے باقی اظہار کا تذکرہ کرنا چاہتے تھے تو اس سے پہلے ایک دو منٹ ضرور اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کیا کرتے تھے پھر ان کا تذرہ کیا کے خطبے میں جس وقت یہ اس کا جو ہے خارجیوں کا مکمل کلا کما جو ہوا ہے ان کا خاتمہ ہوا ہے اگلی ادلا ان کی کمر توڑ دی تھی جنگ نہروان میں ان کو نہروان دوسرا نام بھی ہے خارجیوں کا دوسرا نام کیا ہے جی کچھ کو یاد ہے ان شہر کے نام پر ان کا نام ہے وہ مجھے بھول گیا کبھی البتہ نیا سفر دیکھیں کیا بات ہے ان کا آکمروں نے توڑ دی تھی ان کا مکمل خاتمہ اس ترتیب کا جو ہے اور حضرت ترین کے خلاف جو مال چلا ہوا تھا اس کا مکمل خاتمہ حضرت عمر بن عبد رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اور پھر سنت الجماعت نے میں ان انہوں نے تو اپنے کے سارے اعتراضی کلمات خطبہ سے نکال کر اس جگہ اللہ یا مرکوم مراد الحسان اور اطاع القین الفشاہ کرون یہ ان کا شامل شدہ جملہ ہے خطبہ میں. اور پھر بعد میں الحسنت الجماعت نے جو ہے تو اس بار کا فیصلہ کیا کہ اس میں خلفائے راشدین یاد ہوں گے اور حضرت فاطمہ برت اللہ سے یاد ہوں گی امام حسنی، امام مسنت سیز یاد ہوں گے حضرت عباس اللہ نے یاد ہوں گے اور پھر باقی حضرت اسلام بشد کو مجمل طور پر فائر صحابت وہ تعدین اجمعین کہنا ہوگا خاتمہ ہوا ہے مکمل اس کے پہلے تاریخ اسلام کے پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن اب نزیر رحمتہ اللہ علیہ جن نے ساری علائشوں کو ساری سازشوں کو ساری جو شرادیاں آئی تھیں مختلف شعبوں میں ان سب کا خاتمہ کر کے دین کو پھر جو ہے طلب نے حاضر نبوت کیا کہتے ہیں کہ پہلا جو خلیفہ راشد پہلا جو مجدد ہے وہ صاحب ہدایت صاحب عرفان اور صاحب حکومت تینوں باتیں کے پاس ہیں صاحب ہدایت بھی ہے صاحب حکومت بھی ہے بعد میں جتنے مجدد آئے ہیں پھر وہ صاحب خود سائب ہدایت ہوئے ہیں لیکن صاحب حکومت سے کا کوئی نمائندہ ہوا ہے جس کا شیخ احمد رمین رحمۃ اللہ علیہ کا نمائندہ صاحب حکومت جو ہے تو وہ اورنگ عالمیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اصلاح جو ان, ان کے ہاتھوں ہوئی ہے حضرت شیخ احمد رمین رحمۃ اللہ مجر ال رحمۃ اللہ علیہ کا اور وہ نکلقلاب کی تکمیل جو ہے وہ اور نگیب البیر رحمۃ اللہ کے ہاتھوں میں محان اللہ کوئی بات پوچھیں جی آج کا مضمون رہے تو وہ بلا ارادہ اپنے رخ پر ہی ہوا ہے کیا وہ میں نے آپ کے بخود سے کہا میں نے کہا بخودار آپ جب بیان کیا کریں تو آپ تو آپ آفارے کو تاثیر آ رہے ہیں فلان، فلانے صاحب نے کہا فلان صدیدار صاحب نے کہا فلان بابو صاحب نے کہا آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں آپ تو جب حوالہ دیا کریں تو سلانی کا حوالہ دیا کریں جو بڑے بڑے مشایخ حدیث گزرے ہیں یا والا دیا کریں تو شاہ کشمیری ہاں جی اور مولا سرفی تھانوی صاحب کا حوالہ دیا کریں ہاں یا بڑے راست اگر آپ کے پاس مولان اللہ کا حوالہ ہے تو اس والا کو دیا کریں ٹھیک ہے نا وہ وہ بڑا بےچارا ڈرا کہ وہ ہماری برادری والے کس پاس ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لے پسلہ کہ سبحان اللہ تو خیر فائدہ ہوں تو عام چیز ہے کیا بات ہے کہ فائدہ ہوں فائدہ فائدہ کام میں تو عقائد سے لے کر مارشور تک دن کے پانچ شعبوں میں اپنی مکمل تربیت کرانی ہوتی ہے جناب یہ ڈاکٹر صاحب خفا ہوگا کہ میں ایسی چھپ کرایا تھا پیچھے بیٹھا تھا کہ میرے آنے سے اس مضمون بدل جائے گا اب کیا کریں اس کا اثر مجھ پر آ گیا جی ویسے جب بھی گز پہ جاتا ہوں نا تو جو بیان ہو جائے تو اس کے بعد نام لکھنے کے لیے میں کھڑا ہوا کرتا ہوں وہ اس وجہ سے کہ بعض اگر بیان والے آدمی نے ایسی بات کہی ہوتی جو عقیدے سے ٹکرا رہی ہوتی ہے کہا کہ ماشاء اللہ کیسا خوبصورت بیان کے ساتھی نے اس بات کو درست بول لے کر بعد کے کر جاتا ہے تو درست بات کو لے کر جائے غلط بات کو لے کر میں جائے ایک بار یہاں یہ استاد میں گئے تو اس میں ہم نے مشورہ کیا کہ یہ جو آخری سال کا تلبل میں سریات اللہ چار مین لگائے ہوئے اس کو بیان کرنا چاہیے اس کا بیان کا مشورہ میں بیان میں تھا کہ حضور کے زمانے میں تو دعوت ہی دعوت تھی دعوت, دعوت, دعوت ہی دعوت ہی دکھنا دکھنا تو بعد میں آیا ہے اور عزیز کی کتابیں دو سو اخوال بعد دیکھی گئی ہیں یا اللہ پر پروریوں کا پرپنڈا اتنا عام ہوا ہے اور امریکی سیڈیا کا پربنڈا اتنا آم ہوا کہ ایم ایسلامیات ہمارا چار مہینہ لگا گیا ساتھی بھی ہمارا جملہ نہیں بولنا ہے ان کا جملہ بولنا ہے اور نام لکھ میں نے کہا ماشاء اللہ نے کتنا جان کیا ماشاء اللہ کو حدیث تو حور کے سامنے لکھی گئی تھی ساتھ لکھی گئی تھی دو سو سال بعد یہ مجموعہ اس شکل میں ہوئے جب جبھی ہی ہیں مجموعہ تھے ایک دفعہ سلاجہ کیا گشت میں گیا ہوا تو وہاں پر ساتھی نے بیان کیا اس کا ایک ساتھی تھا بڑا جوشیدہ جماعت آئی نے کہا کہ بھان میرا بیان ہی نہیں کراتے ساتھی نے کہا چلے اس کا بیان کراؤ اس کا بیان کیا اس نے کہا صحابہ کرام سدوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو مجبور کیا خیر جی باپ دھیان میں اٹھایا کہ ماشاءاللہ اللہ نے کیسا زبردست بیان کیا نام لکھاؤ جی نام لکھاؤ کیسا بیان کیا ماشاءاللہ صاحب صابق نام اللہ علیہ مجمعین نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو منا کے چھوڑا شادی بڑے تو خیر میرا یہ کر رہا تھا میرے بھائی فائدہ فائدہ اعتام کے لیے تو شخصیت کی تفصیلی تربیت کرائے گا تسا. شخصیت کی تفصیلی تربیت کرائے گا ایک بات آپ کو سنا دیں کہ مفتی جبیر تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بڑے اشیر کے مفتی گزرے ہیں میری معلومات میں مفتی شفیع صاحب کے بعد اگر کسی آدمی کا خت بیٹا مقام تھا تو جبیر صاحب کا انہوں نے بیس سال فتوا میں آدستانی رحمت اللہ علیہ کی زیر نگرانی کام کی 20 سال یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک میں سال کام کیا تو اس نے کہا میں جاتا ہوں جی مفتی نے کہا, کہا تین سال سے میں کام کر رہا ہوں ابھی ملک سے فتو غلط ہوتے ہیں کہتے میں نے کہا مفتی میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں یہاں اور ابھی مجھے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے میں سے پوچھتا ہوں کیم سے جب پوچھتا ہوں نا دایا کی بھارت میں سے مجھے فت میں نکال کے دکھاتے ہیں وہ دیا کی بھارت میں ہوتا ہے لیکن ان کا ذہن وہاں تک پہنچتا ہے ہمارا ذہن نہیں پہنچتا. نہیں یہ اس کو بھارت سے نکالتے ہیں ہم نہیں نکالتے اس لیے آسان بازک ساری عمر آدمی اپنے آپ کو سیکھتا ہوا ہی سمجھے ساری عمر آدمی اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھ سیکھتا ہوا سمجھ اور اپنے آپ کو اہل عرفان اہل علم کا محتاج اور جہاں کے وہ جائے آدمی سیکھنے کے دیر سے جائے سیکھے آدمی کچھ سیکھے کچھ فائدہ ہو تو انشاءاللہ جہاں پر بھی جائیں گے وہاں سے کوئی نہ کوئی فیض کی کوئی لہر ملے گی آپ یہ مجھے حوالے سے تو یاد نہیں ہے لیکن سنی یہ بات ہے کہ ماں مظفر رحمتہ اللہ علیہ نے ایک یہ جو جھاڑو وغیرہ دینے والے اور چمڑے وغیرہ رنگنے والے ان کو پتہ نہیں آپ کہلا کہ مسلی کہتے کہ نہیں کہتے ہمارے پرانے زمانے میں ہوتے تھے اب تو سارے چیزیں کارخانہ ہوگی ہمارے گاؤں میں چمڑے رنگنے والے اپنے ہوتے تھے گاؤں کو چمڑے رنگتے تھے اور ان کو مسلی کہتے تھے مسلی کتاب کیسے رکھ لیے نبازی کے دام اتنا رکھ لیے مسلی ہوئی ایک کتے بھی پالتے تھے کسی فکی مسئلے میں حضرت امام نفر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم کرنا پڑی کہ کتا کب جوان ہوتا ہے دیکھنا امام نیفر رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ کہ کتا کب جوان ہوتا ہے وہ مسلسل سے پوچھنا پڑا ان کو کہا یہ تب جانا ہے جب یہ ٹانگ کھڑی کر کے پیشاب کرتا ہے پشا کے کام اٹھاتے ہیں تو اس کا رجحان ہو جاتا ہے تو کہ یہ میرا دیکھنے یہ بات سیکھی اس سے میں نے یہ بات سیکھی ہوئے کھڑے بھی اس کے لیے ہوئے تم نے کہا کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں مسلی کے لیے کھڑے ہیں تو نے کہا اس سے میں نے ایک بات سیکھی ہوئی کہ کیا سیکھا تم نے کہا کہ اس سے میں نے سیکھا ہوا ہے کہ کتا کا جانا تھا مجھے کس مسئلے میں ضرورت پڑی تھی وہ اس سے میں نے سیکھا کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھتے پھر ذکر کرتے ہیں آج وقت زیادہ ہو گیا خیال تو جلدی ختم کریں گے نہیں وہ لونگ آفظ صاحبان دم کریں گے پھر نماز سے پہلے کر سکتے ہیں پہلے کریں بعد میں کر سکیں پھر بعد میں کر کریں ٹھیک ہے جی آفظ صاحبان پھر خیال میں رہیں گے کھڑا کریں گے جن کے زمے لگائے ہوئے دم کرنے کا کام دم کرنے کو اور کسی کے زمے لگائے ہوئے بعض غیر آپسوں کے ذمے لگائے ہوئے ہیں سر وہ کدھر گیا سہیل وہ کھڑا کیا سر ہند لم